وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذا يبايعون تحت الشجرة محترم سامعين بزرگان الدين نوجوان साथियों خطبے کے مناسبت سے سورہ پتھر کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے آج خطبے کا موضوع جو ہے صحابے کا رضوان اللہ دن محن کی سیرت ان کے کردار ان کے گفتار کا تذکرہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے حالات سے خود واقف ہو اور اپنے اہل و عیال کو واقف کرائے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعلی درجے کے ساتھی عطا کیا اور اللہ اعلی درجے کے ساتھی کیوں عطا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے سے پیغام نبی لیتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام نبی اللہ سے لے کر کے بندوں تک پہنچاتے ہیں نبی کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہی رہتی دنیا تک اللہ تعالی کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں اسی لیے بڑے ہی چیدہ لوگوں کو اللہ تعالی نبی کی صحبت کے لیے اختیار کرتا ہے چنانچہ حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا زمین برانا چاہا تو اللہ خانا پرا قروب العباد تو قیامت تک والے انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو جتنے سب سے اعلی درجے کے دل تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر لیا پھر اللہ تعال نے جو تمام انبیاء کے دلوں کو منتخب کیا ان پر پھر دوبارہ اللہ تعالی نے اپنی نگاہ رحمت ڈالی تو ان نبیوں کے اندر سب سے اعلی درجے کا جو دل تھا اللہ تعالیٰ نے محمد وسلم کا پایا تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین کے لیے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اب تیسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ اور لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی سب سے اعلی درجے کے دل انبیاء کے بعد جو تھے اللہ تعالی نے ان کو آخری نبی کے صحبت اور ساتھی بنانے کے لیے منتخب کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نگاہوں میں اصحاب رسول سے زیادہ اچھے دل والے اچھے دین والے اور قربانی والے کائنات میں کوئی انسان نہیں تھا کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ اس امت کے صحابہ کا ہے اللہ رب العادمین نے صحابہ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا ہے ابھی جو آئے میں نے تلاوت کی اس میں صحابہ ہی کے متعلق ارساد نمایا لقد ربی عماین اس یوا یونا کا تحت شجرا اے ہمارے نبی ہدے کے اس مقام پر اس درخت کے نیچے جتنے صحابہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو گیا اور آج کے لیے نہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا اور ان سے راضی ہو گیا اور چودہ سو کرام یا یوں کہ ڈیڑھ ہزار کے قریب جن صحابہ کرام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کیا تھا نبی علیہ سراف کے دست مبارک پر ان میں ابو بکر بھی تھی عمر بھی تھے علی بھی تھی اتفاقا حضرت عثمان بن عفاظ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت محفل میں نہیں تھے کیونکہ نبی علیہ سراف شاہ نے ان کو اپنا سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا تھا تو سب سے بیعت ہو گئی تو نبی علیہ سراف نے اپنا ایک دستے مبارک اوپر اٹھایا فرمایا لوگوں دیکھو عثمان اس وقت یہاں موجود نہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میرا ہے چلو عثمان کی عدم موجودگی میں اس کی نیابت میں میں خود اس سے بیعت کر رہا ہوں یہ عثمان گرافان کو کے بڑے اونچے مقام مرتبہ ہونے کی علامت و نشانی تھی رب آدمی نے پرانے پاس کے اندر شہابا کی تعریف کرتے یہ فرمایا وستا محاج و تب الله بے سار ہن ہوم جنات تجری اندھی تا خالدین سیحا ابدا اے لوگ ہو اللہ نے اول انسار یہ ایمان میں شدکت کرنے والے جو پہل سابقہ لوگ ہیں اس میں انصاری بھی ہیں محاجر بھی ہیں انصاروں مہاجرین وبا بے حسان یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے رب ال نے فرمایا والذین ولدین یہ اب صحابہ ہیں مہاجر ہیں انصار ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخل کرے گا اور کمال تو یہ ہے یہ تو صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ والذین ولدین جو نیکیوں میں ان کی پیروی کرے گا قیامت تک آنے والا انسان اللہ ان کی برکت سے اس سے بھی راضی ہو گیا ہے نبی اسلام کے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ کہ جو ان کے نقش قدم پر چلا جو ان کے طور طریقے کو اپنایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں اسی لیے میرے بھائیو قرآن پاک صورت البکر نے اعلان کر دیا ہے اے دن مسلمانوں فائن آمن بے شروع آمن تم پہ اگر کوئی دنیا کا انسان ویسے ایمان لائے وہ طریقہ اختیار کرے جو یہ ہمارے صحابہ ہمارے نبی کے صحابہ نے اختیار کیا ہے فقد اے نبی کے صاحب لوگ جو تمہارے راستے پر چلے جو تمہارا طریقہ اختیار کرے تمہارے جیسے جو ایمان لائے فقد ہے وہ ہدایت پایا صحابہ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے اعلان کر دیا جس نے صحابہ کا طریقہ چھوڑا فی الحم کی شقا وہ سلالت اور گمراہی میں ہے میں جائے گا صحابہ سے محبت کرنا صحابہ کے طریقے کتا اپنانا ان کو اپنا اسوہ اپنا خدوا تسلیم کرنا میرے بھائی نجات کا ذریعہ اور نجات کا بائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ سنایا لاتا سب اصحابی خبردار میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا لا تصو و میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا میرے صحابہ پر لاند نہیں بھیجنا میرے صحابہ سے تبرنا نہیں کرنا میرے صحابہ پر اگلی نہیں اٹھانا یاد رکھو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں یہ جو میرے صحابہ میرے صحابہ ہیں لا تصوب تصب خبردار میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا جو او رہے صحابہ کی تنقید نہیں کرنا ان پر تنقید نہیں کرنا میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا ان پر نان نہیں کرنا آپ فرماتے اس شاید کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور میرے صحابیوں کے نیکی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ میرے ایک صحابی اگر اللہ گھر اگر ایک تولہ آدھا پاؤں اس نے اناج اور گنا اور کھجور بھی اللہ دانا کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے تو میں سے کوئی آدمی اوہٹ پہاڑ کے برابر سونا بھی ادا کرے تو ایک پاؤ اناج کے صدقے کو اس کا اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سہ کام ہے جن کا چند خجور اللہ میں صدقہ کر دینا اتنا اونچا مکان اتنا اخلاص اتنا آنا مرتبہ کہ آپ نے ایسا سمایا میرے صحابی نے اگر چند خجور بھی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا تو قیامت مت آنے والے انسان خجور نہیں آٹا نہیں چاول نہیں اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو ان کے چند سب کے صدقے کا و سواب اسے حاصل نہیں ہو سکتا یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ آپ نے شاست خبردار اسی لیے حدیث کر آپ نے شاست اصحابی اصحوی اصحابی اصحوی آپ رات اے لوگوں میرے صحابہ کا خیال رکھنا میرے صحابہ سے محبت کرنا میرے صحابہ سے اچھے تعلقات رکھنا ان کا اچھے انداز میں تذکرہ کرنا ان کا طریقہ اپنانا ان کو اپنا اسوا اور خدوا تسلیم کر لینا اس اللہ اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ, رکھنا, میرے, صحابہ رکھنا, میرے صحابہ کا خیال رکھنا میرے صحابہ کا خیال رکھنا میرے صحابہ کا خیال رکھنا دوسری روایت بڑی اہم ہو بھی سنو آپ نے ساتھ ہمایا اللہ اللہ اللہ اللہ اصحابی ربا امن احاطی آپ کہارا رہے تو سونے ساتھ سما ہیں اے لوگوں صحابہ کے بارے میں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تارہ سے ڈرنا اللہ تارہ سے ڈرنا اللہ تارہ کا خوف کرنا کبھی لا تخر نہ میرے صحابہ پر نہ تو اپنی زبان سے تنقید کرنا نہ اپنے قلم سے کرنا نہ اپنے اشارے سے کرنا نہ ان کے عقیقے میں نہ ان کی سیاست میں نہ ان کے منحص میں نہ ان کے اخلاق میں نہ ان کے کردار میں ذرا برابر کسی بھی اعتبار سے ہمارے صحابی پر تنقید نہیں کرنا پھر آگے سمن احب بہ سب احب ومن اب گد رہوں اگر میرے صحابی سے کسی نے محبت كيا تو اس لیے کیا کہ اس کے دل میں میری محبت موجود ہے تب كيا اس نے ومن اب اور اگر کسی نے میرے صحابی سے نفرت کیا عداوت رکھا بوکسو کی نپت صحابہ کے بارے میں رکھا تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے اب زیادہ ہوں صحابہ سے پہلے میری نفرت اس بد کے دل میں تھی اسی لیے اس نے میرے صحابہ سے نفرت کیا اسی لیے امام حسن بشریف امام زہری بہت سارے محدثین کہتے تھے جو انسان ابو بکر سے نفرت کرتا ہے جس انسان کے دل میں عمر کی نفرت ہوگی وہ کبھی نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا نبی کی محبت دل میں نہیں ہے اسی لیے نبی کے تیرے ساتھیوں ساتھیوں سے اسے نفرت کیا اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کے ساتھیوں سے بھی اسے محبت ہوتی میرے بھائیوں صحابہ کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے ہر سارے صحابہ لیکن اس میں خاص طور سے اثر مبشرہ سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں اس کے بعد بدر سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں اس کے بعد رب العالمین نے صحاب عہد کا مقام و مرتبہ رکھا ہے پھر اللہ تعالی نے والے صحابہ کا مقام و مرتبہ رکھا ہے یہ صحابہ کے مراکز تو ہے ضرور لیکن ایک چیز یاد رکھنا لال قلیا شاسر میں کل خوشنا چاہے اصرے مبشرہ ہو اصحاب بے بدر ہو اصحاب احد ہو بیعت ات والے ہوں یا آپ برچے کے صحابی ہوں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کے فلاح فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو اپنے ان آپوں سے دیکھ لیا ہر ایک اللہ تعالی نے جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ایسا نہیں جس نے لاکھوں سے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان ہی برس کی وفات ہوئی وکل نواد اباح السنا اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اسی لیے کسی بھی صحابی پر تنقید نہ کی جائے ان سے محبت کیا جائے ان سے السک کیا جائے ان کی عزت کیا جائے ان کو اپنا پیشہ بنایا جائے ان کو اپنا رائے بھر ان کو اپنا اسوا اور خدوا کرار دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو صحابہ کے محبت سے بھر دے اور صحابہ کی نفرت سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل کو پاک کر دے اقرب لا وقر اللہ الحمد للہ و کفا و سلام اللہ صحابہ کو جتنے تکلیف دیا سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض ہوا اللہ دنیا میں ذریعہ خوار کرے گا اور آخرت میں جہنم صحیح مسلم کی حدیث کسی ایک حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگاؤ کہ صحابہ سے نفرت کرنا کتنا بدترین بجرم ہے حضرت سلمان بیٹھے ہیں حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے مکے کا سردار جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ مدینہ آئے نبی الحصلات سے ملاقات کے لیے چونکہ مصالحت کا وقت تھا جنگ بندی تھی اس لیے نبی رہ سے آئے ملاقات کرنے کے لیے ان کی بیٹی نبی الہ سرآم کی زوجیت میں تھی ام, ام حبیبہ رضی اللہ تانا نہ آئے ملنے کے لیے جب گزرے وہ سفیا تو حضرت بلال کو بہت ستایا تھا اس نے بہت تنگ کیا تھا ایمان لانے سے بنا بات بلال کو بڑی پہنچائی تھی لوگوں نے حض سلم بیٹھے ہوئے حضان بیٹھے ہوئے ان دونوں کے زبان سے نکل گیا وَاللَّهِ ما ما اخذت حکت ایک کافر مشرق جب تک ہمارے نگاہوں کے سامنے اللہ نے تلوار کیا ہے جہاد کی جو تلوار لی تھی جب تک اس کم وقت کو قتل نہ کر دیں مقابلے میں تب تک سمجھو جہاد ہم نے ایک ادا حق ادا نہیں کیا ما اخبر اللہی حق ما میں یہ شادی جب تک دنیا میں ہے اسلام کا دشمن ابھی تلوار کا حق ہم نے ادا نہیں کیا حضرت صدیق اکبر نے سن لیا صدیق اکبر نے کہا وہی نہ دل کہ یہ کافلوں کا بادشاہ اس کے مطابق ایسی باتیں تم کرتے ہو بہت ڈاٹا کتنا ڈانٹا بلال اور سلمان کو یہ دونوں بے رو پڑے ابو بک سے زبان ترازی نہیں کر سکتے تھے دونوں کو آسو آ گئے لگے. اور پر حضرت فی الحال نبی ارحص نام کے پاس گئے یا رسول اللہ آج ابو بکر نے مجھے اس طرح سے ڈانٹا حضرت اوپر ابو بکر کو اندازہ لگا کہ یہ رسول کے پاس جا رہا ہے پیچھے پیچھے وہ بھی آئے نبی رہے شام کے پاس حضرت بلال پہلے پہنچے اور بتائے یا رسول اللہ آہا! ابو بک نے ہمیں ایسی, ایسی ملام میں حضرت ابو بکر آگے اللہ میں ابو بکر تم نے کیوں اس, کو جاتا؟ یہ سادے بھولا اس نے کیا جم کیا تھا سلمان نے کیا برائی تیرے ساتھ کیا جو تم نے ان دونوں کو اتنا جاتا کہ رو پڑے حضرت ابو بکر صدیق نے سید القوم کے بارے میں یہ بات کہی نبی ریس میں سمجھایا اور فرمایا ابو بکر یاد رکھنا یہی بیان کرنا چاہتا تھا صحابہ کے متعلق غلط فہمی اور صحابہ کے متعلق بدگمانی ان کو برا پڑا کہنا ان پر تنقید کرنا ان کا دل دکھانا کتنا بدترین جرم ہے آرے فرمایا یا ابا بکر ابو بکر تم نے ان دونوں کا دل دکھایا ہے اتنا زیادہ تم نہیں کہ بدائل بھی رو پڑا سلمان بھی رو پڑا تم نے اتنا کو اناٹ پھٹکار کی ان کے دل کو دکھایا ابو بکر سن لے لائن اب دب تال اب دب تارا بک یہ دلال اور سلمان کو اگر ت نے ناراض کر دیا تو تیرا رق تج سے ناراض ہو گیا یہ ہے ابو بکر ابو بکر نے چھوڑا تھا دلال کو ڈاٹا سلمان کو پٹکارا ان کے دل کو دکھایا گرماتے ہیں یا ابا, آبا لئی لگ دفتہ لکڑا پرب اگر تعلیم رولا دیا ان کا سنجھایا ہے اور ان کو کس رائے ناراض کیا تو تیرا رب تج سے ناراض ہو گیا اتنا سنتے ہی ابو بکر زیادہ رو رہے ہیں اور وہ دوڑو دو کم دو دو روتے ہیں دوڑے ہی میں ابو بکرا ہے معاف کر دو ہمیں کر دو حضرت فی الحال سلمان نے کہا ہم نے تمہارا محاقہ ہی کہا کیا تھا ہم نے تجھے پہلے ہی معاف کیا تھا بس دل دکھا تھا نبی سے بس نہ دے کر کے اپنے دل کو ذرا ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے ورنہ تج سے ہمیں کوئی شکایت نہیں میرے بھائیوں صحابہ کو گالی دینا محرم میں تبرے کرنا اور ابو بکر عمر کو بردت کرا دینا کتنا بدترین جرم ہے ایک موقع پر حضرت آئے سردی اللہ تعالیٰ نہ صحیح ہے ان کی روایت اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی یا رسول اللہ کتنے آپ کے امتی ہیں من آ سب سے زیادہ پوری امتوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں آنے فرما یہ جو آشا بیٹی ہے اس سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ پوری امت میں آشا تم سے میں محبت کرتا ہوں یار شرم میں تو عورتوں مردوں میں کس سے آپ محبت کرتے ہیں عورتوں میں سب سے زیادہ مجھ سے آپ محبت کرتے ہیں لیکن وہ پھر ریکارڈ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کہتے ہیں آنے فرمایا تمہارے باپ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں یہ ہے ابو بکر یہ ہے ابو بکر عمر کا معاملہ دیکھو حضرت لوگ کہتے ہیں ولوا ما فات ابو بکری ابو بکر عمر کو یہ اونچا مقام عمر سما سب سے زیادہ اس لیے ملا ہے کہ نبی کے بعد اس امت کا خیر خواہ ابو بکر سے زیادہ کائنات میں ہوئی تھا یہ ابو بکر ہے عمر کا معاملہ آیا آنوایا اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بنا تھا اس کے اندر کتنی ایسی خوبیاں ہیں کتنے ایسے کمال ہیں جو نبی میں ہونا چاہیے اللہ نے عمر میں رکھا ہے لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے عمر کو بھی نبی نہیں بنایا جائے گا اور نہ میرے بعد نبوت کے مستحق عمر ہوتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سادہ سال عمر کا جائزہ لیا لیکن کس نتیجے پہنچ فالم تو انا ظاہر رہو خیر ام نہیں میں نے اندازہ لگایا دا تمر جتنا ظاہر سے اچھا ہے اس سے ہزاروں گنا باطن سے بھی اچھا ہے یہ حضر حضرت علی رضی اللہ تعالب ختبہ دے رہے ہیں کسی نے پوچھا اے علی اس امت کا سب سے بڑا آدمی کون تھا کہتے ہیں اب رو کرے کہا پھر کون تھا خطبہ دے رہے ہیں خود بے کی حالت پہ پوچھ لیا اچھا ابوبکر کے بعد ہم کہا عمر کہا اچھا اور آگے کہاں بھائی خطبہ دے رہے ہیں اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی کہ پوری امت کو بتائیں گے سب سے افغل قو سب سے افغل ابوبکر اس کے بعد عمر اچھا تم کس سے محبت سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے بعد یہ علی عمر سے محبت کرتا ہے اچھا پھر کس سے عمر سے عمر محبت کرتا ہے پھر کس سے کامیا خطبہ لینے دو سن لو علی کے چکر چھوڑ رہا ہو علی سے افضل عثمان بھی ہے پلا بھی ہے پنا بھی ہے میں جلوم مرل مسلم یہ جو خود بازی دے رہا ہے یہ بھی تم مسلمان ہو کا ایک خادم ہے علی رضی اللہ تعالیٰ لہو. تو, وہاں تو انہیں ساری لسار. اتنا اونچا مقام اور سب سے اپنا محبوب کس کو کرا دیا حضرت ابو عمر کو نبی علیہ ببروی خدبہ دے رہے ہیں خود بے کی حالت فرماتے ہیں اے بہت سخت ہے پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے پیسے کی روم سے لڑائی ہے باطل کا مقابلہ ہے مجاہدین کی تیاری کرو کون ہے سب لیے لیے یا رسول اللہ للہ ان ما یا مہاراسی واپ یار آپ ادا کر رہے ہیں سو اوٹ مال سے دھیرے جو درام و دینار سے لڑے لڑائے میں نے آپ کو اللہ کے راستے میں دے دیا دن کے لیے آپ نے قبول کیا پھر آپ نے فرمایا کون ہے عثمان کیا رہا جو اللہ کے راہ میں اور مدد کرے عثمان جرپا نے دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا سیدھے اٹھے یا رسول اللہ لنجا ہی اڑیا میرا دو سو اونٹ اور آہ. مال سے دولت سے لگے ہوئے دو سو اونٹ اور اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تین سو ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا اور کون ہے پھر سدی کے بار کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ابھی اور کی ضرورت ہے تو مال دولت سے لتا لہ لے ہوئے سب اللہ کے راستے میں دے دیا کتنے ہو گئے سو تو ٹوٹل چھ سو اونٹ ہیرے سے جواہرات سے مال سے دولت سے اسلحے سے لگے ہوئے ایک مجلس میں چھ سو اونٹ بھی انہوں نے اللہ اگر رسول کا دل باد باز ہوا اوپر سے وحی آئی نبی ندی ریسواں مندر کے نیچے ہوئے اور فرمائے عثمان نے آج جو نیکی کی ہے رب اتنا خوش ہو گیا کہ رب نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر ڈالے اس کا کوئی معاقدہ نہیں ہے آج مل کا عمل کی برکت ہے عثمان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں پر معاف کر کے عثمان کو چنڈک کا وارث بنا دیا صحابہ مکان ان کو گالی دینا ان کو برا بڑا کہنا ان کو مردت کہنا اور سیوائے علیم وسم کو مسلمان نہ سمجھنا یہ بڑی بدبختی ہے بڑی بدبختی ہے کہ انسان صحابہ کو برا بڑا کرے گالیاں دے تبرہ کرے اور ان سے اپنی برہات کا ادھار کھڑے ان کو مربت پترا دے میرے بھائیوں اس عجیب سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی اولاد کو اپنی ٹی بچوں کو بچاؤ صحابہ کی سیرت ابو بکر کی سیرت عمر کی سیرت عثمان کی سیرت علی رضی اللہ کی سیرت اہم بیب کی سیرت سارے صحابہ کے حالات ان کی سیرت بیان کرو ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو انہیں یاد دلاؤ لیکن افسوس سد آج کلی اسٹاروں کے نام تو بچوں کو یاد ہیں لیکن رسول اس راشدین کے نام یاد رہی ساری ٹاسریں دنیا کی ہمارے بچوں کو ان کی بھٹوڑ میں بار ہوتی لیکن اغوا جو متاثرات کے نہ ان کو مکمل یاد رہی میرے صحابہ بڑے نیک لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چڑھائے ان سے محبت کرنے والا ان سے الفت کرنے والا ان کے نقش قدم پر چلنے والا ان کو اپنا اشوا بنانے والا بنائے ارحان از صحابہ نے جو دین کی خدمات کی ہے اللہ قبول فرما اور کے قدم پر ہم بھی دین کی خدمت اللہ نے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کی ہمیں بھی توفیق دے دی ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کو ہم نوماں کا دعوانہ بنا دیں رئیس دولت شیخ خلیفہ اور ان کے تمام امان و انصار کو اللہ تعالی ہر بلا سے عافیت رکھ محفوظ رکھے ہر مصیبت سے اللہ تعالی بچا دے اور جس ملک شہر میں ہیں وہاں کے ہاتھ میں اثار کا سید سلطان عبد کو اللہ تعالی ہر ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچائے ان کو نئے کام فرمائے کے تو فرما. ہر اچھے کام میں ان لوگوں کو ان لوگوں کو استعمال فرما ہر ایسا کام جس سے امت کا ملت کا وطن کا دین کا فائدہ ہو اللہ وہی کام ان سے ہے اور ہر ایسے غلط کام سے جس میں منہ آپ کی ناراضگی امت و ملت کا نقصان اور قوم اور وطن کا خسارہ ہو ایسے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو روکے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو سب کے جان کی مار کی, عزت کی اللہ تعالیٰ ممالک نے اللہ تعالیٰ سب کو کا بنا دے اللہ مسلم رہے والمجح يعدكم لعلكم تذكرون وادكروا الله يذكركم وادعوه يسليم لكم ونذكر الله تعالى أكبر